ومن سيئات اعمالنا من يحبه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا حادية لا وأشهد والله لا إلا الله وحده لا شريك له وحده حديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة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 اما بعد فإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلٌّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ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 رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ النَّكَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قالا ومن زريتي قالا لا يناد عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنت حرى بيتي للطائفين أن تحر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فراف مو پلیلن سم ازت الادا بن ناری وسی <الْمَصِيرُ> حضرات محترم انسانی زندگی کے اندر بے شمار اتار چڑھاؤ آتے ہیں اگر ایک وقت انسان سہولت میں ہے تو تنگی بھی آ سکتی ہے اگر ایک وقت تندرستی میں ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے اگر ایک وقت فراوانی میں ہے تو تنگ دستی بھی آ سکتی ہے یہ دنیا ہے اس کے اصول ہیں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے بنائے ہیں کوئی بھی انسان چھوٹا ہے یا بڑا نیک ہے یا بد عالم ہے یا جاہل ہر انسان کو ان قانون کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑتا ہے حالانکہ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ کرائس میں آئے اسے کوئی تکلیف چھوے اس کی بیماری تندرستی جو ہے بیماری میں بدل جائے اس کی آسانیاں جو ہے یہ تنگ دستی میں بدل جائیں کوئی بھی انسان نہیں چاہتا لیکن یہ بات یاد رکھے چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اللہ رب العزت انسانوں کو دونوں حالتوں میں آزماتا ہے اگر اسے فراوانی دی ہے تو اس کے مال و دولت دے کے عزت و احترام دے کے آسانی اور آسائش دے کے آزماتا ہے کہ انسان کہاں تک میرا شکر ادا کرتا ہے اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کسی وقت کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم فوری طور پہ ایمان سے ہی انکار کر دیں اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا اللہ کو میرا معاشرہ نظر آیا تھا یا میری اولاد نظر آئی تھی یہ بات یاد رکھے ایک بہت اہم بات ہے جو بظاہر تو انسان سن کے کامپ جاتا ہے لیکن اللہ کا یہ اصول ہے ہم مانے یا نہ مانے اللہ اپنے اصول کے تحت چلتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا می یور دل لاہو خیرن اللہ جب بھی کسی انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس وقت اسے کسی امتحان میں ڈالتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اس امتحان میں یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہم تو بہت چھوٹے سے انسان ہیں بہت کمتر ہیں دو لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے سارے نیکوں کی سرداری دی ہے ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابراہیم خلید اللہ آپ سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا بیجے آدم علی سلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش یہ نبی بھیجے لیکن آئیڈیل جو ہے صرف دو کو قرار دیا کہ اگر دنیا کے لوگ کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں کسی کے اپنی زندگی کا لایا عمل بنانا چاہتے ہیں اگر کسی کی زندگی کو دیکھ کے رستہ متعین کرنا چاہتے ہیں تو صرف دو لوگ ان کا تذکرہ سورت ممتحانہ اٹھائیسواں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے نبی ہے ادخانت لکھم عثمت الحسنت فی ابراہیم تمہارے لیے عثمۂ حسنہ جو بنائے ہیں تمہارے لیے جو لایا عمل جنہیں دیکھ کے تم مرتب کر سکتے ہو اپنی زندگی کو ڈھال سکتے ہو ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو تو ان میں پہلے ابراہیم خلیل اللہ ہے ادکانت لکم اسمت فی ابراہیم والذین ماہ اور ان کے ساتھی اگر نبیوں نے آئیڈیل بنانا ہے انسانوں نے آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا ابراہیم اور اگر عام آدمی کو دیکھنا ہے انسان یہ سوچے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے ان کی مثال ہی نہیں ہو سکتی ہم ان جیسا نہیں بن سکتے تو جو ان کے ساتھی تھی ان جیسے تو بن سکتے ہیں وہ تو نبی نہیں تھے تو اللہ نے کہا آئیڈیل اگر, اگر بنانا ہے تو دو شخصی یاد ہے ایک ابراہیم اور ان کے ساتھی اور دوسرے تمہارے لیے عثو حسنہ تمہارے رسول ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے وہ عثوا ہے آئیڈیل ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا لمن کان یار جو اللہ ولیم جو اللہ سے مل ملاقات کی امید رکھتا ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہی دونوں عثوا ہے بمن یت ولہ جو شخص ان دونوں سے رو گردانی کرے ان کے رستے سے ہٹے غنی پھر اللہ اس سے بے پرواہ ہے حمید محمد کیا گیا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی شخص دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اس حسنہ صرف دو شخصی ہیں اور یہ بات یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور انبیاء ہے انبیاء کے سردار ہیں انبیاء کی امامت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ بھی اپنے بابا اپنے اپنے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پہ فخر کیا کرتے تھے اور آپ ان کی بات کو بطور خاص طورڈ کرتے تھے یہ میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے یہ میرے باپ ابراہیم نے کہا تھا یہ میرے باپ ابراہیم کا طرز عمل ہے آپ بھی سیدنا ابراہیم کو اپنے لیے لایا عمل سمجھتے تھے آپ دیکھیں ہم ایک درود پڑھتے ہیں بظاہر ہمارا ٹارگٹ اپنے پاک پیغمبر ہے اللہ مسلح علی محمد ولا علی محمد کما علی ابراہیم ولی ابراہیم آپ آب نے موسا علیہ السلام السلام یعقوب علیہ السلام شمار نبی ہے نام گن نہیں سکتے لیکن اپنی ذات کے ساتھ جسے ملایا وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کہ آپ نے کہا جس طرح مجھ پہ درود بھیجتے ہو جس طرح میری آل پہ درود بھیجتے ہو اسی طرح میرے بابا پہ بھی درود بھیجو جن کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے اور ان کی آل پہ بھی درود بھیجو کیونکہ ان کا طریقہ ہی میں اپنائے ہوئے ہوں اللهم مبارک اللہ محمد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آئیڈیل بنایا کسی کے لیے اچھے الفاظ کہے جس کے جس کی سنت پہ چلنا اپنے آپ کو قرار دیا اور کہا میں ان کے طریقے کو اپنانے والا ہوں وہ صرف سیدرا ابراہیم خلیل اللہ تھے اب یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابول الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء پہلے آئے وہ مختلف خاندانوں سے تھے مختلف طبقات مختلف جگہوں سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ کے دو بیٹے ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک سیدنا اسحاق علیہ السلام آپ تین ہزار نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا اسحاق کی اولاد میں سے ہوئے اور ان تین ہزار کے مقابلے میں سیدنا اسماعیل کی اولاد میں صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور اللہ نے آپ کی اور آپ کی دعوت میں آپ کی امت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ تین ہزار نبی ایک طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ایک طرف آپ کی آپ کا مرتبہ اور آپ کی امت کی زیادتی سب سے زیادہ ہے الحمد اور اس کا سبب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اپنی امت کو بھی یہ ہمیشہ حکم دیا اس بات کی ہمیشہ نصیحت فرمائی کہ ابراہیم میرے باپ ہے ان کے طریقے کو اپنانا ان کے, ان کے طرز عمل کو سامنے رکھنا اب یہاں پہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے آغاز میں پڑی ہے یہ صورت بقرہ ہے پہلا پارہ اس کی آیت نمبر ایک سو چوبیس اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ابتلا ابراہیم ابراہیم کو میں نے ابتلا آزمائش تکلیف ازیت میں مبتلا. ابتلا کہتے ہیں عزیت, آزمائش تکلیف میں مبتلا کیا تھا اور یہ ایک دن کی تکلیف نہیں تھی ایک ماہ کی نہیں تھی ایک سال کی نہیں تھی شعور سنبھالنے سے لے کر آخری دل تک آپ کو آزمایا گیا اور اس آزمائش کے ہر امتحان میں وہ پورا اترے اور اللہ رب الزت نے دو لفظوں میں بات کو ختم کر دی وہ بھی کلیمات انفاطما اگر ان آزمائشوں کو گننا شروع کر دے تو مہینوں گزر جائیں ایک ایک آزمائش دوسرے سے بڑی تھی چند ایک کا تسکر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو ہمیں احساس ہوگا ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ اپنے رب سے گلا شروع کر دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمارا گھر ہی اللہ کو نظر آیا ہے ہمارے معاملات ہی اللہ کو یہ ہوئے ہیں حالانکہ یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو ایک راہ دینے کے لیے بلکہ ایک اور خوبصورت بات ویسے تو انسان کو کسی آزمائش کو طلب نہیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے ایک بڑا بہترین مقام بنایا ہوا ہے انسان کتنا بھی عمل کر لے اسے نہیں پا سکتا ہاں اللہ کسی انسان کو کسی آزمائش اور مصیبت میں ڈالتا ہے اور اس میں وہ کامیاب ٹھہرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے وہ بہترین مقام محمود عطا کرتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کی اس آزمائش میں کامیابی کے لیے رکھا ہے آپ دیکھیں یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جتنے بڑے منصب تک پہنچنا ہو اتنی زیادہ مشقتیں اور مصیبتیں انسان کو کراس کرنی پڑتی ہیں ایک ڈاکٹر بنتا ہے اس کے لیے یہ ڈاکٹری آسان نہیں ہوتی وہ نائنتھ سے لے کر فائنل ایئر تک یعنی اپنی ڈاکٹری کے آخری سال تک اس کے لیے ایک لمحہ بھی آرام کا نہیں ہوتا پہلے وہ پہلے اسٹیپ میٹرک کے لیے تیاری کرتا ہے اس میں اچھے نمبر لیتا ہے کامیابی کے بعد اسے داخلہ ملتا ہے اصل چیز کے لیے پھر اس کے بعد اسے ایک بہترین منصب ملتا ہے کہ اب یہ زندگی کی دوڑ میں یہ ایک بہترین مقام حاصل کر چکا اس کے نام کے ساتھ ایک لاہکہ لگ جاتا ہے ڈاکٹر فلان صاحب اسی طرح ایک انجینئر ہے اس کا آغاز بھی اسی طرح بہت سے اسٹیپ گزرنے کے بعد پھر اسے یہ ملتا ہے لوگوں اللہ کی نظر میں عزت اسی کو ملتی ہے جو اس کی آزمائشوں میں کامیاب ٹھہرتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی یہی فرمایا وہ ازب تلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمهننا تعالی انی جاعلکل للناس امامہ میں <تصفيق> نے ابراہیم کو آزمایا اسے مصیبت میں مبتلا کیا آزمائشوں میں ڈالا اور جب اس نے ان ساری ازمائشوں کو عبور کر لیا ان میں کامیاب ٹھہرا تو اس کے عوض میں میں نے کیا دیا جمتق اماما قیامت تک جتنے متقی ہوں گے جتنا خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں گے جن کے دل میں اسلام کی تمنا ہوگی جن کے دلوں میں اسلام کا پودا روشن ہوگا ان کے لیے میں نے سب کا امام بنا دیا تو انسان یہ بات یاد رکھے دنیا میں عزت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ آئے تو ہم ان دونوں شخصیات کو دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا ان دونوں میں سے جو کسی نے کیا وہ کر لو دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرو گے آخرت میں بھی اور جو ان کے رستے سے نفرت کرے گا جو ان کے طریقے کو اچھا نہیں سمجھے گا جو اس کے علاوہ کسی اور رستے میں لاہے عمل تلاش کرے گا کوئی اور رستے سے محبت کرے گا اللہ دنیا میں بھی سلیل کر دے گا آخرت میں بھی زیر بھائی اس کا مقدر بنے گا یہ کوئی جذبات کی بات نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ حقیقت ہے اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پہ بیان فرمائی ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی ہمیں تھوڑا سا احساس ہو کہ کن گارٹیوں سے گزر کے امامت کے درجے تک وہ پہنچے تھے سب سے پہلے انسان کے لیے اس کا سب کچھ اس کا ماں باپ ہوتا ہے جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے اسے ضرورت ہوتی ہے ماں کی اور باپ کی اور جب وہ اور بڑا ہوتا ہے تو اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ اس کی تربیت کرے اسی کسی رستے پہ لگائے اسے کوئی کوئی ایسا طریقہ کار کر کے دے جس سے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے پھر اس کے پاس شادی کے مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو سیٹل کرنے کے مسائل ہوتے ہیں ان سارے معاملات میں والدین اس طرح ضروری ہے جس طرح انسان کی سانس لینا ضروری ہوتا ہے لیکن آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو کلیش کروایا تھا وہ باپ کے ساتھ ہو گیا کلیش کا سبب کیا تھا یہ نہیں کوئی کوئی مفادات کی جنگ تھی باپ سے پراپرٹی کا رولہ تھا ایسی بات نہیں ہے عقیدے کا مسئلہ تھا اس ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم دنیا میں تشریف لائے جب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایمان کا نور نظر نہیں آتا تھا ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا ہر طرف زلالت اور گمراہی تھی اس کا انداز آپ اس بات سے لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے اور اس کے ارد گرد دنیا کے سب سے بڑی تہذیبیں بابل اور نینوا تھی یونان کی تہذیب سے پہلے یہ تہذیبیں تھیں اور یہ لوگ دنیا کی تہذیبوں کا امام اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان کے پاس مال دولت کی کمی نہیں تھی ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی نہیں تھی اور ان کے پاس قوت و طاقت کی کمی نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن دین اور ایمان نہیں تھا اور عقل یہاں تک مت ماری گئی تھی ان کی کہ انہوں نے جس شخص کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا اس کا نام بال تھا سورت صافات کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے تم نے بال کو اپنا معبود بنایا ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے اسے چھوڑ دیا ہے اور بال کون تھا یہ فرینڈس ایک حکمران تھا عراق کا اس کی ماں بڑی خوبصورت تھی جس کا نام مینڈورا تھا اور اس بدبخت وقت نے یہ کہا کہ میری ماں سے جو خوبصورت عورت ہوگی میں اس سے شادی کروں گا پوری دنیا کے اندر کوئی عورت ایسی نہ ملی جو ماں سے خوبصورت لگے پھر اس بدکار انسان نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے وطن سے بیٹا جو لیا تھا اس کا نام بال تھا اور اس قوم کی اخلاقی تنزلی یہی کہ انہوں نے اسے اپنا رب بنایا ہوا تھا یہ اخلاقی تنزلی تھی قوم شرک کے اندر اتنی غرق ہو چکی تھی ان کے لیے سورج چاند اور ستارے یہ دیوتا تھے ان کے اور سب سے پہلا کلیش یہی ہوا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے باپ کے ساتھ سورت انعام ساتواں پارا اس کی آیت نمبر چوراسی آیت نمبر چوہتر اللہ رب العزت فرماتے ہیں و اذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الها ابراہیم اپنے باپ ازر سے کہنے لگے کیا بتوں کو اپنا رب بنا لیا ہے انی اراك وقومك في ضلال مبین میں دیکھ رہا ہوں تم اور تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو وکذلک نري ابراهيم اللہ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات زمین و آسمان میں جو اللہ کی بادشاہت تھی جس طرح اللہ یہ نظام فلکی آسمان اور زمین کا نظام دن اور رات کو چلانا یہ سب کچھ دکھایا تھا اللہ نے بخض علی کنوری ابراہیمت سماواتی والا یہ اس مقین کیا تھا کہ آپ خود یقین کرنے والے ہو جائیں کہ یہ چیزیں رب نہیں ہیں اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور قوم کو سمجھانے کے لیے آپ میدان میں آ جاتے ہیں اور آ کے کہا فلم جنورا کبا جب رات پڑی اندھیرا چھایا ایک نکلنے والا چمکدار ستارہ دیکھا تو کالا ابراہیم ان سارے سے کہنے لگے ہا ربی یہ میرا رب ہے اب سارے بڑے خوش ہوئے کہ ابراہیم ٹھیک ہو گیا ہے پلم افلا جب وہ ستارہ چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وحب فلین میں تو چھپنے والوں کو رب نہیں مان سکتا میرا رب تو ہمیشہ زندہ ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا تو یہ جو چمکا اور چھپ گیا ختم ہو گیا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا فلم باز پھر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا کالا ابراہیم نے پریکٹیکلی قوم کے سامنے کہا ہزار ربی میں اسے مان لیتا ہوں رب فلم کالم یادنی ربیون قومی قالین جب چاند بھی چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگی میری قوم اگر مجھے اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا اسے ہی رب مان لیتا فلما راشم سدا سے بتن پھر صورت چمکا اس کی روشنی آئی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاضا ربی ہاضا اکبر یہ لگتا ہے سب سے بڑا رب ہے اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے فلما افلت جب وہ بھی چھپ گیا تو ابراہیم کہنے لگے اتنی بڑی میں اس بات سے بری ہوں مما جو تم شرک کر رہے تو اپنے چہرے کو اس ذات کے سامنے متوجہ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا میں اسی کی طرف دیکھتا ہوں وہاں کا من المشرقین اس کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کروں گا آج ہم پہ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے ہم اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے اور طرف چل پڑتے ہیں ایک طویز پہ ہمیں جو اعتماد ہے ایک ملوی کی پھوک پہ جو اعتماد کرتے ہیں وہ اپنے رب پہ نہیں کر رہے یہی ہماری غلطی ہے یہی ہماری ذلت کا سبب ہے ہم نے اپنے رب کو علیم اور قدیر نہیں سمجھا ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کی بھوک میں زیادہ اثر ہوگا مولوی کی دعا ہمارے بھی اوپر فیکٹ کرے گی مولوی کے معاملات ہمارے اوپر کریں گے یہ نہیں سوچتے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا جس نے یہ تکلیف پہنچائی وہی تو اس تکلیف سے نکال سکتا ہے جن کا ایمان تھا ایک سال نہیں تیرہ سال بھی گزر جاتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام تیرہ سال یہی کہتے رہے ربی انی مسنیتا رحم الراہمین اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم الراہمین اے اللہ میری تکلیف کو دور فرما دے اللہ نے بلا ان کی تکلیف کو دور کر دیا تھا اس آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان مستقل مزاج ہو جائے اپنے رب پہ بھروسہ رکھے اپنے رب پہ بد اعتمادی نہ کرے جب انسان پورا اعتماد اپنے اللہ سے کرتا ہے تو پھر اللہ ی اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری قوم کے سامنے یہ پہلا کلیش تھا باپ اور قوم کے ساتھ اور دوسرا کلیش پھر صرف باپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورت مریم کے اندر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وزپور فلکتاب ابراہیم ان کان سی کنیا ادی ابھی متا بالا سولا یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اهدی کا صراتا سبیئا یا اباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عسیا یا اباتی انی اخاف ایما أن سقا عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولییا ابراہیم لن تیل ارجمن کنی ملی کال سلام سب کا نبی حکی اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیجئے و... کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا انہو کان صدیق النبیہ وہ میرا بڑا سچا نبی تھا اس کی سچائی کیا تھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتا تھا اس کی سچائی یہ تھی کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف تھی عمام ایک طرف تھی سارا معاشرہ ایک طرف تھا باپ ایک طرف تھا بادشاہ ایک طرف تھا حکومتوں کا جبر ایک طرف تھا ابراہیم علیہ السلام سچی بات کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے ابراہیم لوگ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں ہمارے لیے ان کی سچائی نمونہ ہے ہم اپنے مفادات کے لیے ساری سچائیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں فاد آسل گرلوباد میں دیکھا جائے گا تو اللہ کتنے پیار سے نام لے رہے ہیں وذکر فی القتاب ابراہیم ابراہیم کا تذکرہ میری کتاب قرآن کے اندر کرو کیوں انہو کان صدیق النبیہ وہ میرا بڑا سچا نبی تھا کیا دوسرے نبی سچے نہیں تھے دوسرے بھی سچے تھے لیکن سپیشلی نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی سپیشلی تعریف کرنی وہ بڑا ہی سچا تھا انہو کان صدیق النبیہ تھاز ابھی اس نے یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے مجھے زندگی میں ضرورت ہے ابھی مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لینا چاہیے جب میرا مفاد ختم ہو جائے گا پھر باپ سے بات کر لیں گے یہ نہیں سوچا جس وقت اللہ کا حکم آیا اسی وقت اس سے بات کر دی تو کہا از قال علی ہی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابکی اے میرے ابا لمتا بدھو ن کی عبادت کر رہے ہو مالاسما نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں کچھ بھی تمہارے لیے نہیں کر سکتے انہیں خدا سمجھ رہے ہو یا بطینی قبضہ علم اے میرے ابا جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے فتبی تمہاری خیر اس میں ہے کہ میری بات مان لو اہدی کا سراط سویہ میری بات ماننا ہی سیدھے رستے پہ آنا ہے لوگو یہ بات یاد رکھے وہ نبی کا باپ کیوں نہیں ہے اگر وہ نبی کی اتباع کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہے تو ہم تو نبی کے امتی ہے اگر نبی کی اتباع کریں گے تو ہم ہدایت پہ ہیں اگر اس کے علاوہ کسی اور مولوی کو کسی پیر کو کسی امام کو اپنا رہبر اپنا مرشد تصور کریں گے تو ہدایت نہیں یہ گمراہی ہوگی یہ شرک ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ برائی ہوگی اللہ اسے کتان برداشت نہیں کرتے ہمارے رہبر ہمارے مرشد ہمارے مربی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت یہاں بتلا رہے ہیں انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا یا بتی انیاتی کا فتح کا سراطن لا تابود الشیطان اے میرے بابا شیطان کی پوجا نہ کرو اب شیطان کا نام تو ابلیس ہے وہ بت جو تھے وہ شیطان شاید رکھو وہ کوئی انسان ہے یا پتھر کی مورتی ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ حقیقت اس کی نہیں شیطان کی عبادت ہے یا بتیلا تعبد الشیطان ان شیطان کانحمان شیتان تو رحمان کا نا فرمان ہے یا بتی انقاف اے میرے بابا مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ کا عذاب تمہیں نہ چمٹ جائے فتقون علی شیطانی کیونکہ تیرا اس وقت دوست شیطان بنا ہوا ہے تو رب کی نہیں مان رہا میری نہیں مان رہا تو شیطان کی بات مان رہا ہے میرے بابا اس وقت تیرا دوست شیطان بنا ہوا ہے اسے چھوڑ دے مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں چمٹ جائے اب یہ مشورے تو بڑے خوبصورت تھے بات تو بات تو خیر خواہی کی تھی تو بات میں جواب میں کیا کہا یاد رکھے جب ذہن میں شرک ہو کفر ہو دنیا داری ہو مفاد پرستی ہو تو اس وقت پھر انسان کو اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی باپ کیا کہتا ہے اے ابراہیم تو باز ابراہیم اپنی نصیحتوں سے اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا اس کے مقابلے میں باپ کے سامنے بےحودگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ کیا کہنے لگے کال السلام علی اچھا پھر بابا تیرا میرا رستہ الگ ہے السلام علیکم ہاں ایک بات ہے چونک کہ تو میرا باپ ہے نبی حفیہ میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ اللہ پھر بھی پابند نہیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود اللہ پابند نہیں ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بابا کے لیے استغفار کی تو اللہ نے منع کیا مکان قربہ کسی نبی اور ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کا قریبی عزیز بھی ہے اور اگر وہ مشرق مر گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگے اللہ کہتے ہیں کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما كان استغفار ابراہیم علی ابی اللہ پلما تبین اللہ ابو اللہ ابراہیم کا باپ کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کے سبب تھا جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے اسے دشمن قرار دے دیا انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا یہ کیا امتحان نہیں ہے کہ باپ کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اپنے باپ کو چھوڑ دیا اب اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے یہی چیزیں ہیں جو اللہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا پیار اپنے باپ کے ساتھ زیادہ ہے یا میری ذات کے ساتھ زیادہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں حکومت وقت ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کلیش مجھے بھاری پڑے گا مہنگا پڑے گا لیکن اللہ رب العزت نے کہا مجھے یہ بات اتنی پیاری لگی ابراہیم علیہ السلام کی كفر جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن کفر ال اسلام کے اندر جھگڑا کرنا خوبصورت عمل ہے کہ ایک شخص غلط کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے دن کو رات کہہ رہا ہے توحید کو شرک کے ساتھ بدل رہا ہے ایسے انسان کے ساتھ پیار کرنا یہ خباست کی علامت ہے اس کے ساتھ جھگڑا جگڑ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے اور اللہ نے کہا علم ترا کیا دیکھا ہے تو نے حاج ابراہیم جگڑا کیا ابراہیم نے پھر اب بھی اپنے رب کے معاملے میں اپنے ملک کے بادشاہ سے اور پھر بادشاہ کہتا ہے میں رب ہوں وہ کہتے ہیں اللہ رب ہے بھائی تمہارا رب کیا کر سکتا ہے کہا میرا رب زندہ بھی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے بادشاہوں کے دماغ پاگل ہوتے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک پھانسی کی گھاٹ میں انسان پھانسی کا انتظار کر رہا تھا کہنے اس کو, اس کو چھوڑ کے کہنے لگا لو جی یہ موت کا متمنی موت کے انتظار میں بیٹھا تھا میں نے چھوڑ دیا اور ایک آزاد آدمی کو پکڑ کے اس کی گردن اتار دی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہنے لگے یہ پاگل اس طرح نہیں سمجھے گا کہنے لگے مشرق میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تم مغرب سے لا کے دکھاؤ بندہ تو پکڑ کے مار لیا اور چھوڑ لیا اب سورج کو نکالو میرا رب نکال رہا ہے وہ کافر پریشان ہو گیا اب اس کا کیا جواب دوں اور یقینی بات ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اللہ ہی وہ طاقتور ذات ہے میرے عزیز بھائیوں کہ انسان اس وقت ترقی کی مراج پہ پہنچا ہوا ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے بہت بڑے بڑے دعوے روزانہ سننے میں آتے ہیں جگر کی پلانٹیشن ہو رہی ہے گردوں گردے تبدیل ہو رہے ہیں دل بدلا جا رہا ہے اور دل کی نالیاں جو ہے تبدیل بائی پاس اپریشن ہو رہے ہیں دماغ کے شریانوں کو پٹی ہوئی شریانوں کو سیا جا رہا ہے انسان کو بچانے کے لیے کتنے تردد ہو رہے ہیں لیکن اس وقت تک انسان بچتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو جب اس کی طرف سے حکم آ جائے تو وہ کہتا ہے پلؤ رہا ان کو تم غیر امدینا ان کو دنیا کے سارے انسانوں اپنی ساری ٹیکنالوجی لے کے آ جاؤ میں اس بندے کی جان نکالنے لگا ہوں واپس پلٹا کے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ تم مَدِينِينَ مدینہ ان کن تم سادقین ہاں اس سے پہلی آیت میں کہتے ہیں فلولا خراب ولا کلّہ تو بسرون جب کسی کی جان یہاں پہ اٹکتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو اور میں تم سے زیادہ قریب وہاں موجود ہوں. فلولہ بلاغت صورت واقعہ اس کا آخری رخو اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا فلولا اذا بلغت وَأَنْتُمْ بلاغتم وہ تم ہی نہیں تنظرون اقرب بلا تُبْصِرُونَ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارا کوئی رب نہیں ہے کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے ترجیح ان کو تم سادقین میں اس کی جان نکال رہا ہوں تم واپس پلٹا کے دو اور جو چیز انسان کے بس میں نہیں آتی پھر وہ دنیا کا بدترین کافر کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس اب ہمارے بس میں نہیں ہے اب اس کو پکارو جس کو تم رب کہتے ہو تو کیوں نہ ہم پہلے ہی اس رب کو پکار لیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا تو بادشاہ کے بعد پھر وہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا آپ دیکھیں اور سے نکلتے ہیں شام میں پہنچتے ہیں فلسطین وہیں پہ بھی نہیں رہنے دیا جاتا مصر جاتے ہیں مصر بھی نہیں معاملہ ہوتا مکہ مکرمہ میں اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں زندگی کا کون سا لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو, کو سکون کا وقت میسر آیا ہو اور اس کے بعد سب سے بڑی قربانی اللہ نے وہ مانگ لی جو انسان تصور سے بھی کانپ جاتا ہے جس کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ شاء آئندہ دنوں میں قربانی کریں گے انشاءاللہ وہ اتنی عظیم قربانی ہے وہ کیسے ہوئی اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا یہاں یہ چند مثالیں ہمارے سامنے ہے وہ زب ط ابراہیم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اگر اللہ انہیں آسما سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے اگر ماں یا باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہماری تب معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان بھی اپنی نہیں رہتی ہمارے ذہن میں سوچیں بھی غلط آنی شروع ہو جاتی ہیں کیوں کیا آخر دنیا سے جانا نہیں ہے کسی نے اگر کوئی بہن بھائی بیٹے کا معاملہ ہو جاتا ہے کیا ہم نے نبی کریم کی زندگی کو نہیں دیکھا ہوا آپ ایک دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے آپ جیسا انسان نہ پہلے اللہ نے بنایا نہ قیامت تک بنائیں گے کیا آپ کی زندگی میں آپ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں اپنی زندگی میں نہیں فوت ہو گئی تھی کیا آپ دنیا میں تشریف جب لائے تھے آپ کا باپ اس وقت دنیا میں نہیں تھا آپ ابھی چھوٹے سے بچے تھے تو آپ کی ماں بھی آپ کو داد مفارت دے گئی جب ابھی اشد ضرورت تھی دادا جی بھی دنیا سے چلے گئے یہ ساری کیفیتیں اگر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتی ہے تو ہم کیا کس بات کی بولی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اللہ نے عزت اسی رستے میں رکھی ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائے وہ آسانی کے ہیں یا تنگی کے وہ فراوانی کے ہیں یا تنگ دستی کے وہ صحت کے ہیں یا بیماری کے ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہی ان دونوں نبیوں کا طریقہ تھا الحمدللہ للہ ہمدن یبن مبارکاً على کل حال تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے اتنی تعریف اس کی کرتا ہوں حمداً کثیراً بہت زیادہ اس کی حمد بیان کرتا ہوں مبارکاً وہ بابرکت زاد ہے على کل حال میں یہ نہیں دیکھتا میرے لیے تنگی ہے یہ آسانی ہر حالت میں اللہ تیرا شکر ادا کرتا اور جو شخص ان کلمات کو کسی مصیبت کے وقت بھی پڑھ لیتا ہے اللہ پھر یقین مانیے کسی وقت بھی اسے فراموش نہیں کرتے یہ انسان تکلیف کے وقت بھی یہ کہ ان لاہ واجو اللہ تیرا تھا تو نے لے لیا میں بھی تیرا ہوں مجھے بھی لے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے شخص کے پاس جاتے کہ جس کا کچھ چھن گیا ہے باپ بھائی بیٹا آپ اسے کہتے انہ جو کچھ تجھ سے لیا گیا ہے وہ اللہ کا تھا ولّہ وَلِ ماہتا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی اس کا ہے وکلوش اجل مسما ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے پل تصبر و تحت صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ حضرت ماس بن جبل کا بیٹا فوت ہو گیا وہ گورنر یمن کے گورنر تھے آپ نے خط لکھوایا اس میں یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں آپ نے فرمایا معاذ تیرے دکھ تکلیف اور ازیت اور کرب میں رہنے سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا تیرے رونے دھونے سے تیرا بیٹا واپس نہیں آئے گا جو چلا گیا وہ چلا گیا اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ تو یہ یاد رکھے جب کسی قوم پہ کسی خاندان پہ کسی فرد پہ کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ نے اس کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے کسی نیک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے ان سے پوچھا کہ جو مصیبت آتی ہے ہم کیا سمجھے ہیں کہ ہمارے لیے سزا ہے یا ہمارے لیے یہ آزمائش ہے کیسی ہمیں پتا چلے گا تو تو کہنے لگے اگر اس اس نصیحت کے بعد اس آزمائش کے بعد تم نے اپنے طرز عمل کو تبدیل کر لیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اب و آزمائش تھی اور تجھے اللہ نے کامیاب کیا کہ نے اس سے نصیحت حاصل کی اور اپنا طرز عمل بدل لیا تو اگر ایسا نہیں ہوا اس آزمائش کے بعد بھی تیرا رویہ وہی ہے تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے تجھے عذاب ہے اصاب کے باوجود تجھے نصیحت کی توفیق نہیں ملی تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ابتلا اور آزمائش آئی تھی انہوں نے ہر اسٹیپ میں کامیابی کے ساتھ پورے نمبر حاصل کیے اور اس کا ریزلٹ جب اللہ نے اناؤنس کیا تو وہ کیا تھا جالمتقی نے اماما ابراہیم تو نے ہر امتحان کو کامیاب کر لیا میں دنیا کے سارے انسانوں کا ایمام تجھے بناتا ہوں اور آج دیکھو دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ بیت اللہ جب مسلمان وہاں جاتا ہے جس کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں نماز کی باری آتی ہے کہاں پڑے تخیزوں میں مقام ابراہیم مسلح تمہارے لیے جائے نماز مقام ابراہیم ہے وہاں جا کے نماز پڑھو میرے بھائی کیسی عزت ہے پانچ ہزار سال گزر گئے شاید ہمیں اپنے چچا زاد ماموزات بیٹوں یا ان کی اولادوں کے نام نہ آتے ہو ان کے متعلق اتنی معلومات نہ ہوتی ہو شاید کسی دادے کو اپنے پوتے پوتیوں کے متعلق اتنی معلومات نہ ہو جتنا ایک مسلمان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور جناب محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے شاید ہمارے بیٹے کا نام آئے تو فرتے جذبات کے ساتھ ہمارے دل اتنا زیادہ نہ مچلے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نام آ جائے تو ہمارے دل میں ایک لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے تو میرے عزیز بھائیوں دو ہی شخصیات ہیں کائنات کے اندر جو ہمارے لیے لاہ عمل ہمارے لیے اسب حسنا ہے ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ ہمارے لئے عصوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ ہے اور دوسرا اللہ نے بتایا قد کانت لکم عصوة حسنہ تن فی ابراہیم تمہارے لئے عصوہ حسنہ سیدنا ابراہیم قلیل اللہ ہے اللہ ہمیں آپ دونوں پاک باز مقدس اور متحر شخصیات کی طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے حکول اکولی حادہ وستفر اللہ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 اللہ المبارک على محمد, آل محمد ان والا علی محمد ان کم بارک ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید میرے عزیز بھائیوں آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ملک کا بہت بڑا حصہ ثقافت میں مبتلا ہے آپ اپنے ان بے بس بھائیوں کے لیے دو کام ضرور کریں ایک تو اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں بھی اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے اور ان کے لیے آسانی کا رستہ کھول دیں اور اپنے لیے بھی یہ دعا ضرور کرتے رہا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی پیش بندی کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتے اللہ عمئن نے آروز و بھی کم اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں تو ہم تو نے ہمیں عطا کی ہے ان پہ زوال آ جائے و تحب و اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے یہ بیماری میں بدل جائے و فجاط کا اے اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں اچانک کوئی عن آفت ہم ہمیں آن پڑ پکڑے وہ جمع عیصا خاتی کا وغضہ بھی قیار اے اللہ ہر قسم کے طرح غصے اور ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے ان خاندانوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کی مصیبت ٹال دے اور اس کا بہتر نعم بدل انہیں عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے اللہ کنیا نی بیمار رخانی اے اللہ جو رزق تو نے دیا ہے اس پہ کناد دے دے و بارکلی فی اور اللہ اس میں برکت عطا فرما دے بخلف الاک اللف تتیم بخیر اے اللہ جو چیز ہم سے چھن گئی جو برباد ہو گئی خراب ہو گئی اے اللہ اس کا بہتر نعمل بدل عطا کر دے تو یہ ہر مسلمان کو چاہے وہ مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے نہیں ہوا یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اللہم پنعنی بما رزقتنی لی فی علا كل بخیر اللہ پنی بیمار وبارکلیفی وخلف فائتت کلفا اللہ تو ہم سب کے حق میں یہ قبول فرما لے تیسری بات یہ ہے کہ انشاء اللہ میں اپنے ساتھیوں سے التماس بھی کروں گا اور یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنے ادارے کے لیے کھالے نہیں لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ سلاب زدگان کو دیجیے اسی طرح قربانیاں جو ہیں آپ اگر دس کرتے ہیں آٹھ کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں تین کرتے ہیں کوشش کریں کم سے کم آپ اپنے گھر میں کریں زیادہ سے زیادہ آپ اپنی قربانیاں سیلاب کے علاقوں میں بھیجیں قربانیاں ہی کریں لیکن ان قربانیوں کو ان علاقوں میں بھیجے جو اس وقت ایک روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں یہ انہیں ملنا چاہیے کیونکہ کل تک جب وہ نہیں سیلاب آیا تھا وہ بڑی خوبصورت اور نعمتوں والی زندگی بسر کر رہے تھے سب کچھ لٹ گیا اور ایسے وقت میں اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم دردی کریں گے تو اللہ ہمیں بہت سی مصیبتوں سے انشاءاللہ بچا لیں گے تو اس لیے میں التجا کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ ان، یہ ان اللہ چل رہا ہے چلے گا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا ہم انشاءاللہ اس دفعہ یہ کام نہیں کریں گے آپ یہ سارا معاملہ سلاب زدگان کے ساتھ کریں اور انہیں اس وقت اشد ضرورت ہے ہماری ایک ایک ایک لکمے روٹی کی بھی انہیں اشد ضرورت ہے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر آفت سے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے اور جو اس وقت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی مدد فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے ایسے لکھے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ ماجلہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا, پا گئی ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ہماری ایک نمازی یہاں اتفاق بیٹھتے تھے عبداللہ عزیز صاحب بڑے نیک بزرگ تھے یہ پرسوں وفات پا گئے ہیں ان کے بچوں نے آپ سے التماش کیا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے یہ کچھ بھائیوں نے اپنے معاملات اور اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ سب مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں نے محفوظ فرمائے یہ واقعہ ایک بچی کو ناجائز پنکھے سے لٹکا کر پھانسی دی گی لیا ایسا اس کے لیے دعا کریں قاتلوں کو گرفتار کروانے میں ہماری مدد کریں میرے عزیز بھائی پہلے بھی مجھ سے بات کی گئی تھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کا پروف دیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن اگر صرف الزام ہے تو خدا کے لیے ایک ادارے کو برباد نہ کریں یہ ایک بہترین ادارہ ہے بہت سی بچیاں اس کے چھت کے نیچے پڑھتی ہیں اور کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو یہ معاملہ ہوا ہے اور ایک بہترین ادارے کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر ذمہ داروں کا تعین فرمائیں آپ نے جس وقت یہ بچی فوت ہوئی تھی اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انکار کیا تھا اس کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا پہلے آپ نے ایک بات کہی کہ اس بچی کے ساتھ برائی ہوئی ہے پھر اس کی دلیل نہیں دی گئی اب آپ نے کہا ہے کہ اسے پھانسی دے کے مارا گیا ہے تو اگر اس کی آپ کے پاس کوئی معقول وجہ اور چیز ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن اگر آپ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کی بیٹی تھی آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی بیٹیوں والے ہیں ہر کو اپنی بیٹی سے محبت ہے لیکن کسی پہ ناجائز اور ایسے بغیر کسی وجہ کے الزام نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ ادارہ کوئی پروفیشنل ادارہ ہوتا تو یہ بات کہی کہ جا سکتی تھی اور وہ ادارہ ایک رفاہی ادارہ ہے اور اس میں تقریباً دو ہزار سے بھی زائد بچیاں پڑھتی ہیں میری خود بیٹیوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی اور میں اس بات کا شاہد ہوں بلکہ اللہ عزیز الفقار صاحب کی قبر کو منور فرمائے ان کے لیے آئندہ آسانی فرمائے انہوں نے بے شمار مرتبہ وزٹ کروایا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کسی مرد کی انٹرسٹ نہیں ہے تو اگر خدا نہ نخواستہ ایسا ہوا ہے تو کسی فرد نے ایسا کیا ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ اسے اپنے انجام تک پہنچائے لیکن خدا کے لیے آپ ادارے کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں بہت سی بچیوں کے سر پہ یہ چھت ہے اور اس چھت کو قائم رہنا چاہیے تو اگر کوئی غلط بات ہے یا کوئی غلط فرد ہے تو ہم اس کو نکالنے میں آپ کی پوری مدد کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس اس کا پروف ہے تو جمعہ کی نماز فرض کے بعد دعا ضرور کیا کریں کیونکہ مسجد نبوی میں دعا ہوتی ہے شاید آپ کے علم میں نہیں ہے دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نماز کے بعد اجتماعی دعا کا رسول اللہ کی سنت میں کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی مسجد نبی میں ہوتی ہے آپ اگر یہ کہیں کہ وہ جو آپ لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ دعا کے کلمات اذان اور اقامت کے درمیان ہوتے ہیں نماز کے بعد نہیں ہوتے اللہ رب العزت ہمیں پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد بات کرنی چاہیے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہے اس وقت دعا کریں. یہ نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں آپ انہیں اذکار کو یاد کریں وہ سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل دبر ہر نماز کے بعد وہ اذکار کیا کرتے تھے ہمیں وہ کرنے چاہیے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق توقیقطہ فرمائے اگر ماں اپنی اولاد پر تہمت لگائے اس کی قسموں پر یقین نہ کرے تو اس کی بارے میں کیا بیان ہے یہ بعض اوقات بعض خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں وہ ایسی جذبات میں باتیں کرتی ہیں تو یہ جذبات میں کی ہوئی بات کی حیثیت نہیں ہوتی یاد رکھیں اگر کسی پہ برائی کا الزام لگانا ہو تو اس کے لیے چار شہادتیں ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اگر میں اپنی بیوی کو برائی میں دیکھ لوں آپ نے فرمایا چار شہادتیں لاؤ اس نے کہا میں شہادت ڈھونڈوں گا یا اس کو قتل کروں گا آپ نے فرمایا تجھ سے غیرت مند میں ہوں مجھ سے غیرت مند اللہ ہے جب تک تم چار شہادتیں نہیں لاؤ گے سزا تمہیں ملے گی اسے نہیں ملے گی تو اس لیے کسی ماں کو کسی بہن کو کسی بھائی کو باپ کو خامت کو جب تک چار ایسی شہادتیں موجود نہ ہوں جو خود بھی نیکی پہ عمل کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں اس وقت تک اسے کوئی حد نہیں لگا جا سکتی نہ اسے بدکار کہا جا سکتا ہے میرے اسیز بھائی المکرم رسالہ اس میں قربانی کے مسائل عشرہ ذی الحج کے فضائل و احکام جمعہ کے دن نماز سے پہلے زوال ہے یا نہیں اس کے متعلق دلائل دیے گئے ہیں اور اسی طرح حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر حضرت عثمان سیدنا نابو بکر کے متعلق کیا تصورات رکھتے تھے یہ ساری باتیں آپ کی معلومات کے لیے ہوتی ہیں تو اگر آپ اس میں اسے خریدیں گے تو یہ تاون ہوگا جو نہیں خرید سکتے وہ ویسے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اللہ آپ کی زندگی آپ کے مال آپ کی عزتوں میں برکت عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے اللهم انصرنا ولا تنصر علینا وعیزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للكوم الكافرین اللہم عیز الاسلام والمسلمین وازل الشرک والمشرکین اللہم دمر آداء الدین عزیب الباس رب الناس وشفی اندشا فی لا شفائی لا شفاؤک شفاء لا يغادر سکما اللهم اشفنا ب وداوینا بدبائی کا وغنینا بفضل کا منصبات اللہم انا نعوذ بکا من زبال نعمتکا وتحول یافیتکا وفجاہت نکمتکا وجمیع صفقتکا وغزبکا یارحم الراہمین اللہم انا نعوذ برزاکا من صفتکا و بمعافاتکا من عقوبتکا و نعوذ بکا من کلا نحسی سنان علیکن تکم اسنی تعالی نفسک ربنا اغتر لنا ولی اخواننا الذین تبقونا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اتق برك اباءنا من النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله